تو تعداد میں سینکاب شروع کرے اچھا بھی کافی ہو گیا جانے کا آپ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں جی اچھا جی تعارف آپ کا جی کیا کرتے ہیں عمران صاحب آج کل پہلا کیسے کہتے ہیں جی اچھا جی جاستر سب لوگ ہے نا کا کام تھام کیا بتاتے کہ یہ تو منظوری کے بعد یہ کام ملتا ہے صاحب کا کیا نام تھا جی اربی ایک پروفیسر تھا جو یہاں اڑایا گیا تھا جمعے کی نماز کے بعد جہاد میں آیا وہ تھا بہت زبردست اس کی وجہ سے زیاد میں کارکردگی ہو رہی تھی نام بھول گئے اسفاک صاحب کو نہیں یاد آ رہا عربی پروفیسر تھا عرب تھا عرب تھا عبد الازان عبد العظہ گاڑی کھڑی کر کے نماز کرے گی کر وہ بادشاہ قسم کا آدمی تھا اس کے آنے سے پہلے کسی نیچے رکھ دیا بم بھائی مولانا صاحب رحمت اللہ کے لیے آخر میں مشورہ کیا تھا کہ اکیلے کسی سے نہیں ملیں گے yeah. ایک دو آدمی آیا چند دن میرے آگے پیچھے ہوتا رہا مدار صاحب کے آگے پیچھے ہوتا رہا پھر ہمارے نام پہ اس نے ٹھیکے لیے اور ایسے گفلے اس نے کیے ٹھیکوں میں کیا آپ پیران رہیں گے نام جو استعمال کرتا آج بڑی مشکل سے اس کو پر پچھاور بدر کرایا میں حمد البین صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم الزمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اس تبدیلی کی تاریخ میں آخر میں جب بہت پھیلے گی تو مفاد والے لوگ پھر اس میں آئیں گے تو اس وقت پھر پر پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنا ہوگا جو اس وقت سے ساتھ تھے جس کا حام تھا تو ستر آدمی سترہ آدمی نے بھائی کے گرد گردیہ دھیر ڈالا اور پوری تحریک کو تباہ کر رہے تھے اور وہ بھی اللہ کے ایک بندے اتنے صاف دل والے اتنے سادہ دل والے کہ بیس پچیس سال کے لوگوں کو ممبروں پر بٹھا دیا تھا اور حضرت مولانا سا صاحب مدر علی کی طرح شخصیات کو ان کے آگے بٹھایا ہوا تھا ان کی باتیں سنو مردان کا جوڑ ہو رہا تھا اس میں موجود ابولا صاحب گیا تو ان کے ساتھ بٹھایا رہا تو گیا ممبر سے ہاتھ مارا تو میں بھی بہت مضبوط آ گئی اسے پکڑ کرنی شروع کرایا کہا کہ باتیں کرے گا میں بیٹھ کر باتیں سنوں گی یہ کر رہا تھا نا یہ جو پہلے دن کے مسلمان تھے تو آخر تک ان کو رکھا ہے آپ نے کلاشدین اس میں سے ہوئے ہیں بشرف بھی اس میں سے ہوئے ہیں تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا جس بات تاریخیں پھیلتی ہیں سلسلے چالو ہو جاتے ہیں تو پھر تو دنیادار لوگ آتے ہیں آگے اور ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے اللہ. تو بات یہ کہنے کا خیال ہوا تھا صبح کی مجل سے ڈاکٹر سیاض صاحب کرے گا اچھا جی مجلس میں خوشحادگی پیدا کرو رکھو میں میں آپ خوشادگی پیدا کریں آ, یف صحی اللہ علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ پیدا کرے گا چھوزو. اس کا کیا مطلب ہے کھڑے ہو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو یرف اللہ علیکم اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بلندی عطا فرمائے گا تو کچھ کرو کشادگی ملے گی اوٹ جاؤ بلندی ملے گی تو مجلس میں بیٹھتے اٹھتے جب کوئی یادوں کو, یاد کو یا آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ اس بات کو آدھی محسوس کر رہا ہو اسے تکلیف محسوس کرے تو مطلب ہے کہ اس کے اندر کیبر ہے اور جب کسی کو کھڑا ہو جانے کے لیے کہا کرے اس پر ہچکلاٹ محسوس ہو تو اس کے اندر بھی کب ہے اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی آنے والے کے لیے آدمی تھوڑا سا دے کر جگہ پیدا کر لے تو اس کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ قدر پیدا ہوتی ہے وہ قدر پیدا کرنے کی نیت نہ کیا کرے اللہ تعالیٰ کے رقم کی نیت کیا کرے مسلمان کے اکرام آزاد کرنے کی نیت کیا کرے انہیں مسلمان کے اکرام آزاد جو دربار الہی میں اور عالم بالا میں امریکھتا ہے تو وہاں کی جو قیمت لگتی ہے اس کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی چیز کے قیمت ادا نہیں کر Hmm. مولانا زروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں سیاسی بھی ہم جانا جان کچھ نہ کچھ کرتے تھے نا ایک دفعہ طرح ہوا کہ مولانا بز صاحب کو الیکشن سے روکنے کے لیے اس وقت وزیر اعلی تھا نسر اللہ خان کٹک وزیر اعلیٰ حسو بسرت کہیں ان کو بند کرا دیا کہ کاغذات داخل نہ کر سکیں آپ نے اس میں کر لیا قبضے میں کر لیا اور اخبارات میں یہ آ گیا کہ یار وہ بڑی مشکل سے کاغذات داخل ہوئے ان کو جلسے میں لائے جلسے میں لایا گیا ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے نہیں کی ہے دستبرداری نہیں کی ہوئی ہے اور موجود ہیں آ ہیں تو نے کہا کہ اسٹیج پر تھے یہاں یہ جو جناب پارک میں اس میں کہا کھڑے ہو جاؤ تو اتنا بڑا شیخ شخل اتنا بڑا عالم اتنا پائیک آدمی کتنی تائید تو ایسے کھڑے ہو جیسے چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاؤ پھر تھے کھڑے ہو جاؤ تھے اس طرح صاحب میں وہاں پر موجود تھے دیکھیں جی ان کے اس بات کے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم بڑے آدمی میں لوگ کھڑا ہونے کا بیٹھنے کا سیٹ اسٹینڈ ہم سے کرا رہے ہیں جی ہم سر اسٹینڈ کرا رہے ہیں جی؟ اور وہ کوئی محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں آدمی کو معاشرے میں چلتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے اندر آنے والے جذبات اور احساسات اور خیالات کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے اسے آپ لوگ کہتے ہیں نوٹ کرنا چاہیے آدمی کو چلتے پھرتے ہوئے اس طرح کے باتوں میں اس طرح کے کاموں میں اپنے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اور نگاہ رکھتے ہوئے پر دیکھنا چاہیے کہ باتوں میں کیا جذبات آتے ہیں تو اسے آدمی کی اپنی عظیم تشخیص ہوتی ہے عظیم تشخیص ہوتی ہے اور اس میں پتا چلتا ہے کہ ہمارا مزاج بنے ہے کہ نہیں بنے ہیں مجھے تو یہ حج کے مجمع میں جانے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجرمی ماحول میں دیکھے لگتے ہیں اور لوگ ادھر دیکھے دیتے ہیں اور جب سب کی طرف سے بیکرامی کا فضا بنتی ہے پھر آدمی کا اپنا نفس ٹیسٹ ہو جاتا ہے है? نفس کی جانچ رزمائش ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے اگر اس کو کوفت ہو رہی ہو اور محسوس کر رہا ہو کہ میری بیکرامی ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی حیثیت بنائی ہوئی ہے اور اپنے معاشرے میں تو اس کی حیثیت کے بقدر اس کے ساتھ رویہ کرتے ہیں لوگ لہذا وہاں اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیبل احتواجو نہیں ہے وہاں اس کا احساس نہیں ہوتا کیوں کا اپنا ماحول ہے ہر کوئی پہچانتا ہے ہر کسی کا رویہ اس کے ساتھ خاص ہے ہر کسی کا کے ساتھ احترام والا احترام ہے لہذا وہاں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے ماحول میں اس کے ساتھ رویہ ہو پھر اپنے باطن کو دیکھے کہ اب باطن میں کیا تاثرات آ رہے ہیں اگر باتن کوڑ رہا ہے محسوس کر رہا ہو رہا ہے کوڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں کر رہے تو بھائی بھائی, بھائی میرے سمجھ سمجھ جا کہ تم نے کیبر کی وجہ سے اپنی ایک بنا لی ہے اور تو چاہتا ہے کہ معاشرہ تیرے ساتھ اس کا رویہ کرے اور یہی تو علاقت والی چیز ہے جس سے آدمی علاق ہوتا ہے یہاں تو بار بار اپنا محاسبہ ہے اپنی جاج پرک ہے اپنا محاسبہ ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور سیاست اور واحدین تو معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں مخالفین کی خراب خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور معاشرے کی بیماریاں پکڑتے ہیں اور اپنی بیماریاں پکڑ دیتی ہیں اپنی خرابیوں کے نشاندہی کرنی ہوتی ہے اپنی بیماریاں پکڑنی ہوتی ہیں اپنی کمیوں کو کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے عیوب اور اپنی برائیوں کو معلوم کرنا ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ ترقی کی طرح وہ آدمی بڑھ رہا ہے زیادہ کمال کی طرح آدمی چل رہا ہے جس کو اپنے اور اپنے اپنی برائیاں زیادہ زیادہ گران نظر آنے لگے یہ عظیم فیم ہے عظیم مارفت ہے اس آدمی پر عظیم مارفت کا دروازہ کھلا میں اتر حکمت فکدیہ خیرن کا سیدھا ما ایزت کرو اللہ جس کو میں اتر حکمت جس کو دی جی گئی حکمت فکدیہ خیرن اس کو بہت خیرے دی گئی, خیر گئی بہت بڑی خیر اس کو دی جی گئی ہمایٰ زکر اللہ ورنی کرتے مگر بہت ہی زیادہ ہے محدانش دانشور ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہے اس اور... کی سے پہلی آیت میں حکمت بیان ہوئی ہے نا وہ کیا ہے پہلی آیت شیطاند الفراغ شاہ شاہ وَلا فضلہ ولہ واسن علیم وہ کیا ہے جی دانشوری کیا ہے دانشوری یہ ہے کیا شیطان وجہ فخرا یا مغل الفاف دیکھو شیطان یہ تمہیں ڈراتا رہے گا کیا تم دست ہو جاؤ گے اب یہ نیکی نہیں بادن اختیار کرو گے اتنے فنڈامینٹلس ہو جاؤ گے اتنے سخت ہو جاؤ گے دن میں تو تم سے تنست ہو جاؤ تمہاری پروموشن نہیں ہوگی تمہاری یہ ہے تو دکان نہیں چلے گی تمہارا کاروبار نہیں چلے گا ہم ایک دفعہ آ رہے تھے سفر سے تو راستے میں ذاکیل میں گاڑی خراب ہوگی یونیورسٹی والوں نے جو گاڑی دی تھی خراب ہو گئی ہم کیا کہیں وہاں گیا یہ ٹیلیفون کی جگہ تھی تو وہاں سے گئے ہم نے لگائی ہوئی ہیں. آتا کہا تھا مجھے انداز ہو کہ دو یار باتیں اور کرتے ہو تو بس آتا ہے <laughs> <خان> <laughs> <laughs> <خالتا مجھے> <laughs> <laughs> یہ بنیاد لے رہا ہے کہ یہ اگر فاشتر نہیں لگائیں گے نوز بلا تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا شیطان شاید ہو یا, یا مرغوں بالفاشا تو فاش راستے پر ڈال رہا ہے کہ تیری ترقی ہوگی ایک دفعہ ایک ریٹائرڈ سے بلنے کے لیے گئے کوئی بڑے کسی ادارے کے سربراہ تھے ایئر کا جو بجر جنرل کے برابر تو اس کو کیا کہتے ہیں ایئر وائس مارشل کہتے ہیں ایسا کوئی تھے تو خیر ہمارے جو دوست آتی گئے تو بڑے بےتغلف دوست تھے اس کے تو ان ایسے ہی باتیں شروع کی اس نے کہا کہ یہ آرمی میں فوج میں ترقیاں جو ہیں تو یہ بے پرداڑتے ہیں پھرے آدمی کی خبر تو فارسی جب آئے وہ افیشینسی کارکردگی بھی رہی جاتی ہے کم خبر تو ہے بھی اچھا یہ شیشہ دوس بین بھی ہے ا رہا تھی اسی خبر تو ہے کہ شیشہ دوس بین بھی ہے تو اچھا بغیر تھو تو پھر اس کا ہوتا ہے ورنہ دیکھا کارکردگی کوئی جاتا ہے اب اگر کارکردگی کہ آپ کسی کو یہ جو نायल हुकुम चाहते हैं نا پختہ لوگاتے ہیں تو نیا لوگوں کو کارکردگی وغیرہ کرتے کرتے کام بند ہوتا ہے بندہ پورا انداز ہو جاتا ہے کیا ہوا بغیر نیا لوگوں کو آگے کرتے ہو تمہاری اپنی شروعات اترتی ہے شیتان کی اس بات میں کبھی انداز نہیں آیا آج شیطان ہو جائے پکڑا ہو پاشا شیتان تمہیں ڈراتا رہے گا تندی کا ڈراوا دے کر تمہاری پروموشن نہیں ہوگی اگر تم ایسے دیندار ہو گئے تمہارے یہ نقصان ہو جائے گا تمہیں دکان پر اگر آپ نہیں رکھو گے یہ فوج تصویریں یہ جدید چیزیں ہیں. نہیں ہو جائے گا. اور یہ برائی کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا یہ برائی کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا جائے پکڑا شاہ و اللہ مخف رہتا ہوں فضلہ اور اللہ تبارا جو, جو ہے تو وہ ایک ڈراوا میں نے ترجمہ کیا جی ایک اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے دونوں سو ڈاکٹر صاحب ترجمہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے دوہرا تفسیر کیا ہوا ہے جب آدمی کھپاتے ہیں اپنے آپ کو نا پھر سمجھ آتی ہے تفسیر میں تو ضروری بات کر کے آپ کو پٹری پر ڈالتے ہیں پھر محنت کرنی ہوتی ہے اللہ تبارہ کا سال ہے وہ تسلیحتا ہے وعدہ دیتا ہے مقصد کی اور فضل فضل کے ترجمہ جگہ جگہ حالات لوزی سے کیا گیا ہے کوئی ترتیب الہی کو اختیار کرو گے تو بظاہر نقصان نظر آئے گا لیکن طرف سے برکت کا دروازہ کھولے گا مقصر کا درازہ کھولے گا ساکرت بنے گی فضل کا دروازہ کھولے گا اس دنیا بنے گی تو یہ دانشوری ہے اس کو دانشوری کا ہے میں اور مانیو تلحمت یا خیرن کثیر جس کو یہ ایک مت ملی تو اس کو خیر کثیر ملا ہے کی, کی یہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہاں تک کہ میں بتایا گیا کیسا دور آ جائے گا کہ جب ان خرابیوں کو گندگیوں کو خرابی گندگی فاشی ظلم ان کو کرنے والے لوگوں کی ترقی ہوگی اور جو لوگ صحیح بات پر چل رہے ہوں گے ان کو نظر انداز کیا جائے گا اس وقت بھی ان دوسرے لوگوں کی ظاہر ترقی ہوگی تو اس وقت جو صبر کریں گے حق پر جمیں گے صبر کریں گے ان کو پچاس بدریوں کا یا پچاس پچاس وادا کا, کا سواب ملے گا پچاس سدیقین کا سواب ملے گا پچاس صدیقین کا سواب ملے گا کہ جب یہ مفاد کو قربان کر لیں گے اور اللہ تعالی کے حکم کو لے لیں گے صبح ایک جناکی میرے پاس آئی اس نے کہا روئی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ پر چال کرنے کے لیے آؤ اور دوسرا کوئی مطالبہ کیا تو میں نے نہیں مانا اور دوسرے آدمی نے کوئی بتایا مور کیسے کہتے مندر کی ارے تو جو ہے کارآمد اور کسی جگہ فیلنس کو وہ مور کہتے ہیں تو اس کی یہ بڑا مشکل ایک کام تھا اس کی مائیگریشن کا تو اسے میں نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا کام اللہ کرے تھا. بس تم ہاتھ پیرا لاؤ اسے. کیونکہ اس نے وہ غیرت کی ہے کہ اس غیرت کا جواب نہیں خیر ہو گئے میں نے کہہ رہا سن کہ ایسا کا کام ہو گیا جا. تو ایسے حالات ہو جائیں گے کیا آپ غیرت کو آپ حیا کو آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو اس سے ملیں گی چیزیں اور جب ان پر صبر کریں گے آپ تو ایسے تو کا کیا پہشاندہی کی گئی یہاں تک ایسے سات چیزوں کو چھوڑ کر چند بکریاں لے کر جنگلوں کی طرف جانا پڑے گا تو ہم نے اس کی نیت کی ہوئی ان شاء جی اگر حالات کا اجاق ہے تو ان سارے مفادات کو ترک کر کے ہم اپنے دین اور ان احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں سب جگہوں سے دستربر بردار اگر جنگوں میں جانا پڑا تم چلے چلیں جو بات کی تھی مجلس کی بات تھی رحمتہ واقعہ بیان کہا کہ میں نوبر تھا اور میں امام سا نماز پڑھا رہا تھا تو ایک آدمی پیچھے جا کر ملے کے کچھ چوہری سے کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ دائیں طرف لوگ زیادہ ہو گئے ہیں بائیں طرف جو کم ہیں تو ان سے میں نے کہا بائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں وہ نہیں آئے جب دائیں طرف آدمی زیادہ ہو جائیں تو پھر سواب بائیں طرف کھڑے کروانے عام طور تو بھائی رہ میں جب نزل ہوتی ہے پھر بام پر آتی ہے بام سے پھر اس کے پچھلے آدمی پر آتی ہے پھر دائیں کو جاتی،, پھر کو جاتی ہے پھر بائیں کو جاتی ہے ٹھیک ہے برسہ بھی جگہ ٹھیک ہے لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہ صف کے دونوں طرف توازن کو برقرار رکھا جائے تو اب دائیں طرف تین آدمی کھڑے ہو گئے ہیں بائیں طرف دو آدمی ہیں تو چوتھے آنے والے آدمی کو زیادہ سواد اس طرف کھڑا ہونے میں تو اس کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو کہتے وہ آدمی تو نہیں آئے میں دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ آ جائیں جی ان کو تو بے بی نوبر اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس تو ایسا غصہ اس کو آیا کہ صف اور نماز چھوڑ کر چلا گیا میں نماز نہیں سر بھی ہم جو جا رہے تھے تو اتفاقا وہ کہیں کاغذات تھے میرے نام کے ڈاکٹر لکھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اپنے پچاس آدمیوں کے حج کے قابل کا میر مجھے بنا جی ہم وہاں پر پہنچے اترے قافلے کو میں نے پہنچایا جگہ پر جو بلڈنگ پہنچایا تو کمروں کی تقسیم پر جو ہنگامہ اور ادب ہوا نا تو آجی صاحبان نے جو وہاں پر مظاہرہ کیا جسے آپ لوگ پرفارمینس کہتے ہیں جو مظاہرہ نے کیا وہ بلڈنگ والوں کے آگے اور جو ہنگامہ جو تھے والوں کو لے رہا تھا تو ان سے میں نے کہا ایرا کھپکی کے منا داس تنگیو تنگ, تنگ اور دیکھ دیجیے تھکے کہ ہوئے تھے تنگ تھے اس لیے ہرڑ بازی کی تو نے کہا ہم خفا نہیں ہوتے ہیں تو دن بتایا کہ گوبال منگ ترف نہوشا چاہ کر کے ایسے آجی آئے تھے کتنا اور کے ساتھ کیا خر بگوسے میں آ کر ڈرام اتارے اور لگا کال کرو ادھر پھینکیو دیکھے لو اپنا آج پھر اپنے لگے کھڑے تمہارے صبح کیا تھا بزار کتنی نہیں کرتے کیا آپ لوگ دیکھے ہوئے جو ہم گئے تھے نا تو مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ عمرے کے لیے آتے ہیں اور چھ چھ لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں میرے کل پر یہ بات وارد ہوئی کہ تب بھی ان کو آنا چاہیے الطاف صاحب کو بھی وارد ہو گئی اور سیار صاحب کو وارد نہیں ہوئی یہ بھی ہمارا نہیں ہوئی سر ویسے چلے یا خاص خاص ہاتھی کو بتا دیا ہم تو اس کو بغیر کئی پروارت ہوگی پر ڈاکٹر دو اسٹیشنوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے اس کے پہلے تبلی والا اسٹیشن تھا نا دو شفٹوں میں اس کو نیشنل ریڈیو کا پروگرام جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ پشاور سے ملائیں اس سے بھی ریلے ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ براہ راست ہے تو اس کی صفائی ہوتی ہے تو اس میں وہ پر وارد ہوا کہ اس اتنے خرچے کے باوجود بھی ان کو ہرمین پر آنا پڑے گا اور یوسف کرزاوی جو کہہ رہا ہے کہ حاضر ہم حاضر ہم کو بند کیا جائے اور اس کا فنڈ ریز کیا جائے فنڈ قائم کر کے اس سے غریبوں کی ملات کی جائے یہ غلط کہہ رہا ہے بلکہ وہ ہے تو ان کو اس کام کو بھی کیا جائے اس کو بھی کیا جائے تو ارے میں یہ رہا تھا کے باغے سے مجھے یاد آیا کہ اصل میں آرامین پر ساری امت کو پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا اسلام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساری دنیا سائے ہوئے لوگوں کے آلات کو دیکھے اور ان کی جتنی سطح کا اندازہ لگائے اور ان کی درستگی کی فکر کرے سن بچانے میں ہم نے دیکھا کچھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں کہ جو جنہوں نے بس ایسی ٹاپی کر کے سر کے بالوں کو چھپایا باقی اللہ اللہ اللہ خیر سلائے کوئی دوپٹا بھی نہیں ہے اور پھر رہی ہیں تو میں نے رومان صاحب سے کہا میں نے کہا صاحب، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت جو ہے ارمین میں رہنے والے علماء مشائق اللہ تبارا نے امت ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہے کیا آپ ان کی ذہن کی فکر کریں گے آپ عورتیں صرف ٹوپی پہن کر مکم کر پھر رہی ہیں یہ کس علاقے کی آئی ہی ہوئی ہیں آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے تو کیونکہ رہ رہا ہے واقعی یہ نہیں ساری چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ تو ریاست روس کی آزاد ہوئی ہیں ان کی عورتیں آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے تب سے بڑا تخواہ کیا ہے جی <laughs> <laughs> انہوں نے بڑا تخوا کیا ہے کہ سر کے بال چھپائے ہوئے ہیں تو بڑی نے نیک اور سوال اللہ کو پتا ہی دیتا کہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ تر کو سب زیادہ پڑے گا اس وقت بھی اللہ کرے گا جائیں گے یا واپس جا کر پوچھے گی کہ پاکستان کی اور کیسے تھی ملیشیا کی اور سے تھی یہ کیا بات تھی ترکیہ کیسے تھی تو فرض کے سامنے نقشہ آئے گا جب ایک علاقے کی دمداری وہاں جاتی ہے جو زیادہ معیاری ہوتی ہے وہ مت پر پیش ہوتی ہے کہ باقی اس کو لیں تو اس لیے چونکہ یہ بات سن کر آئے تھے تو میں اس کیا رمین کو آباد کرنا ہمارے یہاں فرائض میں سے فرائض ہے وہ حج نفل حج فرض حج عمرہ نفل ان کے ساتھ عمرہ فرض عمرہ واجب کے ساتھ اس کو آباد کرنا ہے جتنے رامین کی آباد، آبادی ہوگی اتنا ہمت مت مسلموں کا غلبہ اور دبہ ہوگا اور ان کو ترقی اور عروج ہوگا فرض عمرہ کون سا ڈاکٹر سیاح صاحب نہیں عمرہ عمرہ فرض نہیں جی آواز جی جی سر جملہ کون سات ہے کوئی سر بتایا جو منت, منت والا جو ہے اس کو, اس کو ورود ہوا ہے منت والا ہے اسے برت بادی, بادی ہوئی ہے نا یہ اب جہاز پر فرض ہوا ہوا ہے جیسے جیسے بات سنا دیا تو آپ سے محنت کر رہا تھا کہ ہمیں تو یہ حاج میرے کو بڑا فائدہ جب اجنی حال میں جا کر دیکھے لگتے ہیں نا تو اس وقت نفس کی پرکھ ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اپنے اندر رضاعر اور گندگیاں اور کبر یہ دور ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور واقعی پتہ چل جاتا آدمی کو کیا ابھی نہیں ہوا ہے اپنے ماحول میں چونکہ ہمیں ہر کوئی پہچانتا ہے وہاں پر تو اعزاز اکرام کا معاملہ کرتے ہیں لوگ تو اس کی ہمیں خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ گندگیاں یہ قبر نہیں ہے ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ گوبر کے اوپر برف ہوئی ہوئی خوب سفید چمکدار نظر آ رہا ہوتا ہے اگر ہم تو برف کے علاقے کے لوگ جو پیر رکھتا ہے تو سفید برف سے پیر جا جا کر گوبر میں چلا جاتا ہے <تصفیت> خوب بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اندر سے جو ہے تو وہ گوبر ہے تو اندر سے ہمارے گوبر ہوتا ہے اوپر جو ہے ملمہ وہ برف کا ہوا ہوا ہوتا ہے اور سالا سالا جس کو لے کر چلا رہا ہوتا ہے اسی پر ہم نے دستارے پہلی ہوئی ہوتی ہیں اس پر ہمیں اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہی ہوتے ہیں مسلوں پر ہم کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور ہوتا ہے جو آدمی اندر سے وہ گوبر ہی ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کسی کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے اور کسی کی جو ہے تو ان محبت کے جذبات کی وجہ سے نفس تو غلط فہمیوں میں نہ ہو غلط فہمیوں میں نہ ہو اور غلط فہمی مبتلا ہو کر اس پر فیصلہ نہ کر بلکہ تو اپنی تشخیص اور اپنا علاج مسلسل کیے رہے اپنی تشخیص اور اپنا علاج مسلسل کرتے رہو کیونکہ سارے جو ہم سلاثے چلا رہے ہیں یہ تو اگر ہمیں خود کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے کے فائدے کا, کا میں کیا فائدہ اس گئے تھے ہم قلاشی بڑی بہت بڑی بڑی شخصیت ہے کریم صاحب قراشی کے نجب الزارت کے محتمے میں اور پرانے زمانے کو کی یادگار رہے ہوئے ہیں بڑے عجیب آدمی تو زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتے کمزوری کی وجہ سے لیکن ہمیں بٹھا کر ایک چار پانچ منٹ باتیں کی اور باتوں کو میں خلاصہ خیر جب میں مجھے بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو ان کی بیان کا ان کے بیان کا خلاصہ لے کے اسی کو میں نے بیان کیا کہ ہم عدالت چلا رہے ہیں ہم خانقاہیں چلا رہے ہیں ہم جنہیں سیاسی پارٹییں چلا رہے ہیں اور جنہیں کام چلا رہے ہیں بہت بڑی شادت ہے ازاد لیکن اس پر دیکھنا ہوگا کیا یہ رضاء لائی کے لیے چلا رہے ہیں کس لیے چلا رہے ہیں یہ آخرت کے لیے چلا رہے ہیں آخرت کے جذبے سے چلا رہے ہیں کسی کے جذبے سے چلا رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہم آخرت کے جذبے کے جذبے سے نہیں چلا رہے تو ہم تو دنیا داروں سے زیادہ نقصان پڑے گا یاد نہیں اگر دکان پر بیٹھ کر خوار ہوا تو تو دنیا دار تھا دکاندار تھا اور میں جو مسجد پر بیٹھ کر اگر خوار ہوا تو یہ خواہی جو رونے کے قابل ہے کے قابل تو یہ خواری ہے تو وہ چیز جس چیز سے مجھے رضاء لائی لے کر آخر کا آخر کو کامیاب بنانا تھا اس کو میں نے اتنا گٹیا کیا اتنے گھٹیا طریقے سے استعمال کیا کہ اس کے نتیجے میں دنیا لینے کے لیے لگی تو دنیا ہی لینی تھی تو یہ ساڑھ کا دنیاداری کی جگہ پر گئے ہوتے وہاں سے لی ہوتے. اللہ مالک ابور صاحب ہوتے تھے انہوں نے پہلے چار چار لگاتے رہے وارنٹر فورس میں پھر ریٹائر ہونے کے بعد زندگی وقف کی اتنا جذبے والے اپنے بیٹے کو کوالم بنایا پھر اس سے سال تب نے گایا پھر ڈیڑھ سالوں سے پہلے علاج کروایا پھر یہ ساری باتیں تو وہ والد صاحب کے کہنے پر ایک تھوریٹیکل ڈسکشن میں چل رہے تھے پھر کہا اس کی شادی اس کی عملی زندگی تو اس کو کوئی کاروبار بنا کر دکان کا کاروبار بنا کر دیا ہماری جماعت گئی تو اپنے محلے میں بھی ہماری نسل کو نہیں آئے بڑے حیران میں نے کہا کون اس سیرے پہلے پہ چل رہا تھا ابلی طور پر تو اب ہے اب یہ رجوع ثانی اس کو نصیب ہوگا دنیا کو کر کے برت کے ان کے سارے چیزوں کو دیکھ کر پھر دوبارہ یہ متوجہ ہوگا جب دوبارہ متوجہ ہوگا تو پھر اپنی نیت سے ارادے سے ہوا ہوا ہوگا ہاں ہاں ہاں مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا یہ کمال تھا کہ وہ یہ دنیا کی چیزوں میں سے ہمیں ہٹاتے نہیں تھے ان کا یہ ان کا تجربہ طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں لگ کر گھس کر اس کو لے کر برت کر پرکھ کر سے جب ہٹ کر آئیں گے تب پکے ہوں گے وہ نہ پکے نہیں ہوں گے جب بنایا تھا اس کو چھوڑے گا اور تب چھوڑ سکے گا جب اس کو کرے گا برتے گا بلکہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کی, اس کی مٹھاس کو تلخی کو سب کو کر کے, پرک برد کے پرک کی آئے گا پھر اللہ تعالیٰ جو مار ہے مارفت یہ ہے کہ اشطان شاہفا شاہ واہ واسن علیمت بار ڈاکٹر صاحب اگر موجود نہ ہو ترجمہ نہ بتا رہے ہیں ترجمہ کال ہے خبر ہماری سبحان اللہ جی یہ وہ دارشوری ہے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے وزیرستان میں تو نہیں کہا کہ بس اکبل بچو تو میں چل مل اخلا شلم صحا طریقہ مساق طریقہ شاہی سلام طریقہ کرنا ہو سکھا دیتا ہوں سکھا دیتا ہوں پانچ نماز کاجی بنا دیتے آ جائیں اپنے متعلقین کو بھی آیا نہ نسل غرض کا نہ بتو تخوا اپنے اپنے حل و عیال کو نماز کو حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پا بند رہیے ہم آپ سے روزی کو ماننا نہیں چاہتے روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور انجان کار جو بہتری ہے وہ تو تخوا والوں کے لیے وہ تو اصل اصل, اصل, اصل, اصل و میں تو آخرت کی ہے اور ثانوی درجے میں جو ہے تو دنیا کی بھی ہے اور کبھی حالات ایسے اور ہو جائیں گے کہ دنیا کی تو نہیں ہوگی اس پر سفر کرنا پڑے گا آپ کو اور آخر کی تو بہرحال ہے یہ ضرور ہے کبھی ایسی کوئی غلط دنیا والی بھی کر دے گا جب دنیا والی اگر نہیں ہوگی اور آپ آخرت پر نگاہ رکھیں گے تو آپ سے آپ کے لیے وہ چیز ٹینشن اور اسٹریس اور ٹینشن اور پریشانی نہیں بنے گی آپ کو اللہ تبارک والی بات مان نصیب فرمائے گا اور بات نہیں حالات آپ کے یہاں ہوں گے وہ تنشن پریشانی والے نہیں ہوں گے جبکہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو لیے لوگ ان کے پاس سارے خوشی کے اور راحت کے اور آرام کے اور عزت کے وسائل ہوں گے لیکن خوشی راحت عزت ہی نہیں ہوگی ان کے پاس No no illallah ya ilaha illa